یا یا نور اللہ <tricks> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے <tricks> <roku> پیارے مدنی منو ماہ ربی نور شریف کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہر طرف اور ہی رونقیں ہیں چراغا ہی چراغاہ ہیں کیا گھر ہو کیا محلہ ہو کیا مدرسہ ہو یا کیا مسجد ہو ہر طرف درود و سلام کی سدائیں بلند ہو رہی ہیں اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پیارے پیارے آکا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے الحمدللہ ہمارے اس سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول مدنی منوں کے مدنی پھول میں انشاءاللہ اللہ ہم میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور آج جو ہمارا سلسلہ ہوگا وہ ہوگا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ادائیں سبحان اللہ انشاءاللہ ہمارے آقا علیہ صلاحت السلام کی بچپن کی چند باتیں انشاءاللہ ہم اپنے رکن شورا ابو ماجد محمد شاہد مدنی سے انشاءاللہ سنیں گے تو آج ہمارے مدنی منع بھی خوب تیار ہو کر آئے ہیں تو آئیے پہلے ہم ایک اپنے مدرسۃ المدینہ کے مدنی مننے سے تلاوت قرآن سنتے ہیں اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی تلاوت قرآن کی جائے انتہائی توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تبار حکم الہی بجا لاتے ہوئے ثواب کمانے کی غرض سے میں تلاوت سنوں گا جو تلاوت کرتا ہے وہ تلاوت کرنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کرے سلو حبیب <تزان> <تزان> <تزان> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سيرين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أسنى What do you qua để xa ti phè la a سبحان اللہ تو میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی دھومیں ہیں آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں حبیب ندی کا جش میں آیا ہے فدان آشان سو ندی کا جش نے آیا ہے فدان آشان آ پاسیں ہمیں ہے ریا جشن آسے ہمیں تو ہے اور پیار ہے جم جاؤ جو میں جاؤ آشکو پھر آب دس ہے نبی کا جش آیا ہے پیدا آشکا نے رسول آج ہے جگہ آشکا چور آج ہے جگہ آشکان رسول میں دینا تو سنا آشکان رسول نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے آشکان رسول نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے آشکان رسول جشن میلاد سے عشق ہے پیار ہے جشن میلاد سے عشق ہے پیار ہے منا تے صدا عاشکان رسول نبی کا جشن میں آیا ہے پدا ہے آشکان رسول نبی کا جشن میں آیا ہے پدا ہے آشکان رسول ماہی داد میں خوب لہرائیے ماہی داد میں خوب حیرے گھر پہ جل دہرا, دہرا آشکان رسول نبی کا جشن آ ہے ستا ہے آش کا نسو ندی کا جشن آیا ہے ہے رسو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مخدار کی آمد مدی کا جشن آیا ہے فدا ہے آشکان رسول نبی کا دشل آیا ہے فدا ہے آشکان رسول مدے مو صفہ بر حبا میں حبا آ مدی حبا سدے لگا او صدا آشکان رسول کا جشن آیا ہے صدا ہے آشکان رسول دل کا جشن آیا ہے پتا ہے آشکار رسول تم پہ ہو کبیر میں ہر جگہ حشر میں تم پہ ہو کبیر میں ہر جگہ حشر میں مو سب عاشقان رسول نبی کا جشن آیا پتا ہے آش کا نسول کا جشن آیا ہے ہے کاش کا سی میں خاص ماں کاشا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 سرکار کی آمد سر سردار کی آمد سالار کی آمد مخدار کی آمد میں نبی کا جشین آیا ہے پتا ہے آشکان رسول نبی کا جشین آیا ہے جشن آتا کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں کہ اس جشن کے مہینے کے آتے ہی ہر طرف سرکار علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت کے موضوعات پر بیان سرکار کی میلاد کی باتیں ہوتی ہیں تو شاید یہ جو ہمارے بدنی منع بھی سنتے ہیں کے سرکار علی صلی اللہ و سلام بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ تو چاند سے چاند سے کس طرح کھیلتے تھے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ و سلام و علی الصلی المسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفيق> چاند سے کھیلنے کی کیفیت دو مشہور شخصیات نے بیان کی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی یعنی دودھ پلانے والی خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھولا تھا وہ فشتے ہلایا کرتے تھے اللہ اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی سے اشارہ فرماتے اور جس طرف آپ انگلی سے اشارہ فرماتے تو چاند اس طرف حرکت کر جاتا تھا سبحان اللہ آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے تو جس طرف آپ اشارہ کرتے چاند اس جانب جھک جاتا سبحانہ سبحانہ حضور صاف نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب چاند عرش ال کے نیچے سیدا کرتا اس وقت میں اس کی تصبیح کرنے کی آواز سن لیتا تھا اللہ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں چاند جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہاد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ہمارے <سلام> <سلام> آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں <سلام> آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں चांद چاند سے وہ سراپا نور تھے اور یہ کھلونا نور کا وہ سراپا نور تھے اور یہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانور کا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانو سرکار کی آمد, آمد آسا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مچھی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد، پر نور کی آمد آشا کی آمد خبر بچپن میں بچپن میں مدنی منوں کا ہو یا عام طور پہ بچے جو ہوتے ہیں کھیل کود بہت کرتے ہیں اور عموماً بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ یہ کھیلنے کے دن ہیں ان کے سرکار علیہ السلاۃ السلام کی سیرت میں یہ بات علما بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ اللہ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے تو ایسا کیوں ہے کہ سرکار علیہ اللہ کھیل کود میں کیوں حصہ نہیں لیتے تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح فرمایا کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے اور لڑکے جب کھیلتے تو آپ ان کو دیکھتے اور لیکن شریک نہ ہوتے تو بعض اوقات وہ لڑکے آپ کو دعوت دیتے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھیل میں شامل ہو جائیے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سے ہونٹ جنبش میں آتے اور آپ ارشاد فرماتے میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تو اس طرح یہ ارشاد فرما کر آپ کھیل سے دور رہتے تو سرکار علی سلا تو سلام مطلب جیسے بچپن سے ہی ایک اپنا جو مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو سرکار مدینہ علی صلاح السلام کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے اچھا یہ بھی جو مشہور ہے کہ بچپن میں ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ و علی وسلم نے بکریاں چرائیں تو اس کے بارے میں بھی اگر ہمارے مدنی منوں کو کچھ بیان فرمائے کہ اس کے متعلق کیا مدنی پھول ہیں حضرت حریمہ سازیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اماں جان یہ میرے جو بھائی بہن ہیں جو رضائی آپ کے بھائی بہن تھے یہ دن میں نظر نہیں آتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں تو میں نے عرض کی کہ میرے بچے جو ہیں آپ کے بھائی بہن جو ہیں یہ بکریاں چلانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سن کر آپ نے فرمایا اے میری پیاری امی جان آپ مجھے بھی بہن بھائیوں کے ساتھ جانے دیا کریں چنانچہ جب آپ نے اسرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا چنانچہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جاتے اور چراغاہ میں بکریاں چرائیا کرتے تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ بکریاں چرائیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی اس بکریوں چرانے میں مشغول ہوئے اور بچپن میں ہی آپ کی خصلت نبوت کا اس طرح اظہار ہو گیا ماشاءاللہ لیکن اس میں یہ بھی تو کہنے نا کہ جیسے بھائی بہنوں کے ساتھ ہی کام کے معاملے میں حصہ لینا اور گھر کے کام کاج کرنا تو اس کے متعلق جیسے ہمارے مدنی منع ہیں تو بعض اوقات مطلب نا کہ چھوٹی عمر ہے اب کھانا کھانا ہے تو بھی خود ہی سارا ان کو نکال کر دو تو برتن بھی خود ہی اٹھا کر دو تو کیا یہ اس سے مطلب ہم کو تربیت ملتی ہے کہ بچپن سے ہی اپنے ماں گھر کے معاملات میں ہم حصہ لیا کریں جی بالکل اس میتھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیاری اداؤں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کا ہاتھ بٹائیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہی ہوتے ہیں تو ان کی مدد کریں اور شروع سے ہی اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنی ہے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے اور ابھی بچپن سے ہی یہ زین بن جائے گا اور عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ شاء جب یہ بڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے شا سمائیں کہ تعاون ہوں و تقوا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو تو انشاءاللہ شاء جب ہماری تربیت جو ہے وہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے نیک کاموں میں تعاون کرنے کی ہو جائے گی تو انشاءاللہ شاء دنیا کے اندر بھی ہم جو ہے سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی گی تو پیارے پیارے, پیارے مدینہ ملو یہ ایک واقعی آپ بھی غور کریں میں بھی مطلب اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے ہم نے اور آپ بھی غور کریں جی مثال گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے اب آپ ہیں سب سے چھوٹے مثال ہے اب دسترخان بچھا سب نے کھانا کھایا اب کھانا کھا کے سب اٹھ گئے دیکھا کہ بڑی باجی ہیں امی جان ہے یا گھر کے کچھ بڑے ہیں وہ گھر کے ہی کام کاج کرتے ہیں تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ بھی اگر اپنا مدنی ذہن بنائے اور اگر جہاں جہاں ممکن ہو کم سے کم اپنی ہی پلیٹ اٹھا کر اپنے ہی کھانے کے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں امی جان کو پیش کر دیں دسترخوان لپیٹ کر جس طرح اٹھایا جاتا ہے اس طرح اٹھا کر جہاں اس کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھا جائے تو یہ ایک مشاہدہ ہے کہ جو اس طرح سے اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتا ہے اس کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں بڑا مطلب مان ہوتا ہے اس کا یعنی اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس کو یوں سمجھ لیں گے عزت بھی ملتی ہے اور اس کے برعکس اگر مثال بستر آپ کا تو وہ امی جان بچھا کر دیں گی آپ نے اٹھنا ہے تو بستر بھی خود ہی اٹھانا ہے کپڑے آپ نے اتارنے تو جہاں مرضی آئی وہاں ڈال دیئے امامہ شریف تو جناب آپ کو بالکل تیار ملنا چاہیے اب میرے کپڑوں پر استری کیوں نہیں کی میری چادر کا رکھی ہے میرے چپل کہاں پر ہے تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہے آپ کا بھی ایک مطلب یوں مان کیا جاتا ہے کہ آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں جناب حفظ کر رہے ہیں تو چلے جناب ان کو کھانا بھی دیا جائے ان کو پانی بھی دیا جائے ان کے کپڑے بھی تیار کیے جائیں لیکن وہ مدنی منہ اگر اس معاملے میں اپنا تھوڑا سا انداز چینج کر دیں ظاہر کپڑے آپ دھو نہیں سکیں گے آپ کی عمر نہیں ہے ہو سکتا ہے کپڑے استری بھی آپ اس عمر میں نہیں کر سکیں ورنہ سیکھ لینا چاہیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے <coughs> لیکن اگر گھر کے کام کاج میں آپ جہاں تک آپ کی طاقت ہے <coughs> آپ حصہ لیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ اس سے بھائی بہنوں میں بھی گھر کے دیگر افراد میں بھی آپ کی عزت بڑھے گی آپ کو مان ملے گا لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو بعض مدنی منوں کا بھی یہ شکایت ملتی ہے اگر ان کو مدنی مننے بھی کیسے کہا جائے ان کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی اخلاق اچھے نہیں ہوتے اور چھوٹی چھوٹی سی عمروں میں یہ ایسے آوارہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جو گالیاں سکھاتے ہیں جو محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومیں گے وہ گالیاں بھی دیں گے وہ بد اخلاقی کی باتیں بھی کریں گے تو ایسے مدنی منوں کا بھی مدد ایک اچھا اس کو تاثر نہیں ملتا ہے اگرچہ وہ حفظ بھی کر رہا ہو اگرچہ وہ مدرسے میں بھی جا رہا ہو اگرچہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن یاد رکھیے کہ گفتگو سے انسان کی بڑی پہچان ہوتی ہے آپ خاموش رہیں آپ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کتنا مطلب سنجیدہ اور کیسا باخلاق ہے لیکن جیسے ہی آپ گفتگو کرنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو کیفیت ہے یہ ظاہر ہو جائے گی کہ جناب یہ جو بچہ ہے یہ اخلاق اس کے درست نہیں ہے تو شاید یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور اخلاق یہ کیسا تھا الحمد للہ حسن اخلاق کے پیکر تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو ہے وہ گفتگو شروع کی زبان مبارک سے تو سب سے پہلے جو کلام اشاد فرمایا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ الحمد للہ سبحان اللہ بکرتم و اصیل یعنی اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اللہ پاک ہے اس کی حمد ہے صبح اور شام تو یہ الفاظ آپ کی زبان سے جاری ہوئے اور آپ کے گفتگو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق آپ کی گفتگو بہت اچھی تھی آپ کے چچا ابو طالب کا بیان ہے جن کے پاس آپ نے مزید بچپن کے دن گزارے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو اور کسی کو دھوکہ دیا ہو اور کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور بیہودہ لڑکوں کے ساتھ آپ کوئی کھیلے کودے ہوں یا کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو آپ انتہائی خوش اخلاق تھے نیک اطوار تھے نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے بلند کردار تھے اعلی درجے کے پارسا اور پرہیزگار تھے آپ کو آپ کی یہ جو خصوصیات تھی اس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت ہوگی یعنی آپ کے چچا بو طالب آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے جہاں جاتے انہیں بھی ساتھ لے لیتے یہ کیونکہ مکے کے سردار تھے اور بیت اللہ شریف کے جو سارا نظام تھا ان کے پاس تھا تو یہ سرداروں کے ساتھ بھی بیٹھا کرتے تھے اس کے باوجود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تہذیب والے تھے جانتے تھے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح جو ہے پیش آنا ہے ادب و احترام سے تو اس لیے آپ کے چچا آپ سے محبت کرتے اور ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تو بچپن میں ہی پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ محبت کیا کرتے تھے یعنی آپ نے یوں سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان گوشوں کو بیان کر کے یعنی ان جھلکیوں کو بیان کر کے مدنی منوں کو ایک مطلب اگر معاشرے میں ایک اچھا کردار حاصل کرنا ہو اگر مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے بڑوں کے ساتھ اگر کبھی بیٹھنے جاتے ہوں تو نہیں نہیں بھائی چلو آپ لوگ چلو یہاں سے چلو یہاں سے تو وہ کیوں ہوتا ہے ایسا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض مدنی منع چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے کہ کہاں بیٹھے ہیں کس طرح بیٹھنا ہے تو سرکار علی سلاد السلام کی سیرت کے ان پہلوؤں سے ہمیں تربیت لینی چاہیے اور پھر یہ بھی سنا ہم نے کہ نبی پاک علیہ سلاط والسلام جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے ہمارا بھی نعرہ ہے کہ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے, رہے, رہے ان شاء تو پیارے پیارے مدنی منو اچھی گفتگو انسان کو ہر جگہ اس کا مقام اور اس کے معاملات کو بہتر بناتی ہے تو اگر بچپن میں جس طرح سرکار علیہ السلاۃ کی سیرت کا ہم نے یہ پہلو سنا تو بچپن میں ہی حضور یہ تو حقیقت ہے کہ جو بات بچپن میں اپنی عادت میں شامل کی جاتی ہے وہ زندگی بھر یہ اس کا اثر رہتا ہے تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے کر دے اور ہمارے مدنی منوں کے بھی اخلاق اچھے ہو جائیں بلکہ امیر علیہ نے اس معاملے میں بھی بڑے پیارے پیارے اشعار فرمائے ہیں میں سب سے آپ کہہ کر پیار سے باتیں کروں آکا میں سب سے آپ کہہ کر پیار سے باتیں کروں آقا جھڑکنے کی ہو مجھ سے دور عادت یا یار اللہ یہ مدنی منوں کے لیے نظم لکھی ہے امیر علیہ سنت نے اس طرح کے اشار امیر علیہس نے بیان فرمائے ہیں اچھا بچپن میں ایک بات اور بھی بچوں میں دیکھی جاتی ہے کہ یہ مطلب گندگی کا خیال نہیں کرتے کہیں بھی جا رہے ہیں کہیں سے پانی پانی گر رہا ہے کہیں کیچڑ ہے تو وہ دھپ دھپ کر کے کیچڑ میں گھس گئے کبھی مطلب کوئی کہیں کوئی ایسی گندگی والی جگہ بھی جاتے ہیں تو وہ جس طرح بڑوں کا دیکھا ہے نا کہ جناب وہ چپل بھی پہنیں گے اور جناب وہ اگر کہیں سے پانی گر رہا ہو تو فوراً کپڑے سم, سمیٹیں گے یہ بڑوں کو دیکھا ہے لیکن عموماً بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس معاملے میں پانی کہاں سے آ رہا ہے بھائی روڈ پہ پانی گرا ہے تو یہ گٹر کا پانی ہے یا کون سا پانی ہے پھر اسی طرح اگر کسی واش روم میں اگر کوئی جاتا ہے تو بڑوں کو مطلب کے بارے میں تو احتیاطوں کا سنتے ہی ہیں بچوں کا نہیں ہوتا ہے کہ جناب یہ واش روم جائیں تو اپنی جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس سے پانی کا استعمال کرنا اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہاتھ صابن سے دھونا صفائی ستھرائی کا جیسا نظام بڑوں میں ایک دکھا جاتا ہے کہ جناب اب بچے ہوتے ہیں تو کہیں اگر کوئی داغ لگ گیا اب کسی بڑے کے کپڑے پہ داغ لگتا ہے تو فوراً اس کو دیکھتا ہے کہ کہاں سے لگا کیسے لگا اس کو دھونا ہے تو اس کو پاک کرنا ہے کیونکہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے مجھے مسجد بھی جانا ہے تو ہمارے پیارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی میں کیا بیان ہوتا ہے کہ گندگی سے کس طرح بچتے تھے الحمدللہ عزوجل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی پاکیزہ رہا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو پاکیزہ اخلاق بھی عطا فرمائے پاکیزہ عادات بھی عطا فرمائیں اور پاکیزہ رہنے کی جو ہے وہ توفیق بھی عطا فرمائی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح چھوٹے بچے بہت چھوٹے بچے جو کپڑوں کے اندر ہی بولو و براز کر لیتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں کرتے تھے اور جب آپ جو ہے وہ حاجت محسوس کرتے تو آپ کا ایک وقت بندہ ہوا تھا یعنی اس وقت آپ کو اس حاجت سے فراغت اصل کرنا ہوتی تھی تو حضرت حلیمہ سعدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے تشریف لاتی اور آپ سے جو ہے وہ سلسلہ دور کر دیتی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جب بڑے ہوئے تو بھی بہت زیادہ صاف ستھرے رہا کرتے تھے اپنے کپڑوں کو صاف رکھتے اور بالکل یہ جیسے آپ نے مثالیں بیان کی ہیں تو سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پاکیزہ رہنے کی عادت بچپن سے ہی تھی ماشاءاللہ تو یہ تو واقعی ایک بہترین وص ہے مسل اور صفائی کے متعلق تو حدیث پاکے ہیں. صفائی نصف ایمان ہے اور ظاہر صفائی ستھرائی یہ ہمارے مذہب کو بھی بہت پسند ہے اور ظاہر جو مسلمان نماز پڑھنے کا جس کو, کو سعادت مل, مل, ملتی ہے جو قرآن پاک پڑتا ہے تو ظاہر اس میں صفائی کا عنصر بہت زیادہ ہے اگر کسی کے منہ سے بدبو ہی آ رہی ہو اور اگر مدنی منع جیسے قرآن پڑھتے ہیں تو امیر علیہ وسلمت نے بارہا اپنے مدنی مذاکروں میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ اگر کھانے کی کوئی سی پیاز یا ایسے لہسن یا کوئی سی بدبودار چیز کھائی تو پھر ایسے شخص کا منہ صاف کیے بغیر قرآن پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے تو اس طرح صفائی کی پیارے پیارے مدنی منو یہ بہت اہمیت ہے اور ہمارے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے یہ بیانات بھی سنے تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں سے تربیت کے مدنی پھول حاصل کریں اور سرکار علیہ السلاۃ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عمل کریں گے جو مدنی مننے جو مدنی منع مدنی حلیے میں مدرسے میں تو آتے ہی ہیں کیا ہی اچھا ہو گھر جا کر بھی امام شریف کا تاج یہ گھر سر پر سجا رہنے دیں آپ کے قاری صاحب نے تربیت کی مدرسے میں ماشاءاللہ اللہ آپ چادرے بھی پہن کراتے ہیں پردے میں پردہ بھی کرتے ہیں تو یہ ذہن بنا لیں کہ ان شاء مدنی حلیہ مدنی حلیہ مدنی حلیہ مدنی حلیہ سجا رہے انشاء اللہ آئیے پیارے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ پیارا کلام سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں امیر علیہماتے کی مدنی منوں میں بڑا مطلب جوش آ جاتا ہے اس میں وہ کون سا ہے نور والا آیا ہے سوال اللہ علی الحبیب محمد نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے میں یہ دیکھو کہ تالور چھایا ہے تو جب تلکیے ساسدارے دھل ملا جائیں گے جب تلکیے سسدارے دھل ملا جائیں گے تب تلک ہم جائیں گے ناطے محبوبے خدا سنتے سناتے جائیں گے ناطے محبوبے خدا سنتے سنا دے جائیں گے اللہ سورنگ بتا نارا لاری جائے سالت یار آج تموگے تو کب جمو گے دیوار آگرنا آج تم ہو گے تو کب جاؤ تمہارا آنے والا سلطار کیا ماں دلدار کیا ماں <comUn> <Straight> <transition> آتا ماں کی داتا کیا ماں کل کیا ماں بیا ماں سب مل کر بولو سب ڈھوم کے بولو سب ڈھوم کے بولو بابا والا آیا ہے سارے دیکھو کیسا نور کیسایا ہے ججر تک جانی رہے حجر تندر تندر تندر ملا میں دیکھو کیسا نور آیا ہے و تو مارکی کا یار اللہ اس و تو مارے کا یا جی اللہ یوں نکل سارے کو آقا کی آمد میں بات آج جم گے تو کب جمو گے دیوانوں اگر نہ آج جمو گے تو کب جومو گے دیوانوں مچل جاؤ مچل جاؤ مچل جاؤ تمہارا رہنے والا ہے سرکار کی آما مرحاب بیدار کی آما مرابا آپا کی اماں مرحبا دتاب کی آما مرحاب حضور کی آما مراد نور کلادا سب مل کر بولو سب ڈھونڈ کے بولو مرادہ تب ڈھونڈ کے بولو مرادا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا میں سارے عالم میں میرے دیکھو کیسا نور جایا ہے اس والا تو آیا محمد تو امید ہے کہ جیسے جیسے بارہویں کا دن قریب آتا جا رہا ہوگا ہمارے مدنی منوں کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچتی جا رہی ہوں گی درود السلام کی کسرت بھی کر رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا ہو کہ نوافل پڑھ کر تلاوت کر کر یہ سارے تحفے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے امین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالی علی وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی الحبیب